کرا لذیم ترغیب لجحاد ترغیب لجحاد آگ لکھو و لطف آمیز شکایات لطف آمیز کا مانا شکوا کیا لیکن مہربانی کے انداز ترغیب لجحاد و لطف آمیز شکایات برائے مومنی لطف آمر شکایات برائے بھائی آدمی دشمنوں کا شکوا بھی کرتا ہے اور دوستوں کا شکوا بھی کرتا ہے لیکن دوست کا شکوا اس کے سامنے کرو تو محبت کے انداز میں ہوتا ہے یا غصے کے انداز میں ہاں محبت کے انداز میں. کیا محبت کے انداز میں شکوا. میرے یہ بیٹے سعید شہید رحمت اللہ علیہ مکہ پاک آئے حج پہ ہم تھے یہ جی علیحدہ تھے بہلاحدہ تو مجھے پتا چلا کہ دو دن سے مکے پاک آئے ہیں اور مجھے ٹیلی فون انہیں نہیں کیا میں ان کا باپ تھا استاد تھا تو میں نے ٹیلی فون میں شکوا کیا ان سے میں نے کہا بس وہ یار آ تیری یاری ہی کروے یار کریں سے ہماری کی ہے کہ یار تیری میری یاری اب ختم ہو رہی اب ہم نئے یار رکھے بس وہ یار آپ یار, یار بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا تھا یاد آ رہا ہے تو مجھے وہ فرمانے لگے استاد جی نئے یار آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے پھر بھی ہم پرانے یار وفا رکھیں نئے یار آپ دیکھو یہ شکوا تو تھا بیٹے کا لیکن پیار سے تھا یا غصے سے تھا کبھی کبھی میں ناراض ہوتا نا وہ دفتر خط میں نبا میں بیٹھے بیٹھو ساتھیوں کے سامنے ایسے کان پکڑ بیٹھتے کہتے استاد جی کو کہو کہ میں کان پکڑے بیٹھو جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے میں کان نہیں چھوڑوں گا کون کرتا ہے ہمارے کان پکڑنے والے چلے گئے ہمارے سامنے اللہ ان رحم و کرم فرمائے سب حضرات کے جتنے اللہ رحم و کرم فرمائے اچھا جی تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لطف میں سکھایا تھے کیا مومن مومنین کو شکوا یا منافقین کو مکہ پاک میں جب مومن تھے نا تو پاک کے اندر کافر ان کو تکلیفیں دیتے تھے حتہ کہ ایک دفعہ گھبرا کے صحابہ کرام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا حضرت بہت تکلیفیں دے رہے ہیں اجازت تو ان کے ساتھ کیا کریں جہاد کریں حضرت نے فرما جہاد کا وقت لی طاقت نہیں تمہاری جہاد کے لیے ضروری ہے ہماری کچھ سلطنت قائم ہو ہتھیار خرید کریں پھر جہاد کریں اللہ کی طرف سے بھی حکم جہاد کا نہیں تھا یہ مکے پاس جب مدینے پہنچے تو جہاد کا حکم ناظر ہوا جب جہاد کا حکم ناظر ہوا نا, تو ان میں سے جو کمزور دل کے آدمی تھے نا ذرا گھبراہے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 ادھر تو کہتے تھے کہ جہاد فرد ہو اب کیا کہتے ہو کہ جہاد کیا ہو جائے خراب ہو جائے تب بھی کیا نہیں دیکھا تم نے تیرا ان لوگوں کے کہ کہا گیا تھا ان کو کہ روک کے رکھو ہاتھ اپنے جہاد سے اور فلحال قائم کرتے رہو نماز کو دیتے رہو زکال کو جب اب فرض کی گیا ان کو پلڑی مدینے میں اچانک ایک گرو ان میں سے کون گرو جو ضئی القلب تل دل کے کمزور وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے نشچے ڈرنے کے سے؟ اللہ کے یا زیادہ سخت ڈرنا یقین کے نیچے لکھو یہ خوف تب بھی ہی تھا یقین کے نیچے کا لکھو یہ خوف تب بھی ہی تھا تبھی تب لہذا گناہ نہ ہوتا بھائی مقصد ان کا یہ نہیں تھا بے فرمانی پھر تب بھی خوف ہوتا نہیں آ, تب تبھی خوف کے اندر انسان مجرم نہیں ہوتا یہ خوف تب بھی تھا لہٰذا گناہ نہ ہووا اور کہتے ہیں ہمارے پرور جگہ کیوں فرض کیا تو ہمارے اوپر لڑائی کو ادھر بھی لکھ لو یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ تمنا تھی اور کرنا لیما کتب نالے لل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 آخرما دیجیے اس بات دنیا کا تھوڑا ہے سمجھا جی دنیاوی زندگی کو پسند نہ کرو آخرت بہتر اس کے لیے جو تقوا پار کرتا ہے بلا تمون پتیلا اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم تاگے کے برابر فتیل کیا ہے جی گلی کے شیگا کا در اینما تکون کمل الموت جہاں کہیں ہو ہوگے تم پا لے گی تم کو موت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 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے پتہ ہوئی ہے یا آپ کی برکت سے پتا ہوا ہے یوں خبیر نہیں کہتے کہتے بس یار اللہ کی طرف سے ہے اتفاق کے زمانے کیا یہ پتہ اللہ کی طرف سے ہوئی اتفاق کے زمانے اور اگر کبھی تکلیف یا شکست ہو جاتی تو پھر حضور کی طرح نسبت کرتے کہ یہ شکست ہوئی ہے اس کی بے تدبیری سے یہ شکاست کیسے ہوئی ہے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 اور اگر کوئی فتح ہے خوشحالی ہے تو اس کی نسبت کیسے کرے اللہ کی طرف سے اللہ کا فاضلہ ہے عادل ہے اب بازی سمجھ یہی چیز ہے دیکھو جی شکوائے منافقین اور اگر پہنچے منافقین کو کوئی بھلائی بھلائی کا کیا منع فتح ہے یا ان کو کسی مال کے اندر نفع شفا ہے ایسے سمجھے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتفاق آئے. اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف شکاست وغیرہ تو کہتے ہیں ہا من اندک یہ تیری بے تدبیری کے سباب سے ہے من اندک کے نیچے کا لکھنا ہے تیری بے تدبیری کے سباب سے ہے کل کل میں نے دلا جواب شکوا اجمالی پہلے جواب شکوا اجمالی دیا لکھا جواب اچھا جمالی آپ فرما دیجیے کلم اللہ چاہے ہاسنا ہو چاہے سیاح ہو سب کا موجد کون ہے کون ہے موجن آپ فرما لیجیے ہر ایک اللہ کے ہام سے ہاسنا بھی سیاح بھی بس کیا ہے واسطے لوگوں کے نہیں قریب پہ سمجھے باپ کو یہ تو بھاجی جواب شکوا کیا اجمالی. اب آگے تفصیل ہے تفصیل لکھو تفصیل اجماع تفصیل وہی ہے کہ اگرچہ حاصل اور سیاح کا موجد کون ہے اللہ ہے لیکن انسان کو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ ہاسن کے نسبت کس کی طرف کرے اور سیاح کے نسبت اپنی شامت احماد جو پہنچے تو اس کو بھلائی بس وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے امین اللہ کا اللہ کا فخر ہوتا ہے اور جب پہنچے تو اس کو کوئی تکلیف کامنکھ تیرے شامت لکھو. تیری تری شامہ یہ تو تھا منافقین کو خطاب اور ان کو تلقین عذاب آگے پھر میں وارث اللہ کرنا وہ حضرت کو پریشان کرتے تھے نا تو تسلی رسول ہے اور بھیجا ہم نے تو اس کے واسطے لوگوں کو رسول بنا کے کافی اللہ دوا کے لیے رسالاتے رسول بجوب یہ جی منکر حدیث کہتے ہیں کہ رسول ایک ڈاک کیا ہوتا ہے رسول کا ہوتا ہے تو اللہ کی ڈاک ہم تک پہنچاتا ہے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے صرف قرآن کی وہ بات مانتے ہیں دیکھو وجوب وہ شاہ کی اطاعت کرتا کس کی رسول کی, پستا کی, کی, کی اللہ تو وجوب اطاعت ہے نہیں منہ پھیرتا ہے اسنی دھیجا ہم نے تجھ کو ان کے اوپر نگران آپ ان کے نگران نہیں اپنا نقصان کر رہا ہے پاک یہ بھی شکوا ہے ملازدین کا حضرت کی زندہ میں منافع آتے تو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فرم ہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے فرم ہیں آپ کا حق کام مانتے ہیں ہم لیکن رات کو سازشیں کرتے ہیں خلاف رات کو جب گھر بیٹھتے ہیں تو مشورے اور سازشیں کرتے ہیں خلاف قلعہ علم اسلام کے یقین کے لیے جو سکھوا لکھا ہے آگے تا ہے نا یہ خبر ہے مفتہ معذور کی امرو نہ امرو نا تا کیونکہ مفت دا معذوف اگر نہ کرے تو یہ قول ان کا پھیل پہل ہے تو تا کیا بننا چاہیے اس کا تو مقھول بنے نا اور کہتے ہیں کہ گاملا ہمارا پرمبرداری کا ہے لیکن جب نکلتے ہیں تیرے ہاں سے تو بھیا کا من رات گزارتا ہے دیکھ لو من رات گزارتا ہے ایک گراؤ ان میں سے سوائے اس کے کہ کہتا ہے آپ کی خدمت میں کس کا دعوی کرتا ہے اکاس کا اور رات گزارتا ہے کس کے اندر خلاف ورزی غلط سازوں کے اندر اور اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جن میں وہ رات گزارتے ہیں آرد ان ہو دستور عمل آپ کا دستور عمل یہی ہونا چاہیے راز کرو ان سے اور توقع کرو اللہ پہ کافی اللہ کا کافصاف میرے محترم آپ یہاں ایک سوال کریں گے کہ منافق اتنی تکلیفیں دیتے تھے آپ کو تو آپ ان کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں تھے قتل کیوں نہیں کرتے تھے تو, تو میرے عزیز اس میں حکمت کماتے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 تو باہر کے لوگ یہی سمجھتے کہ انا محمد یک کرو صحابہ ہو محمد کا حال دیکھو اپنے صحابہ کو بھی کیا کر رہا ہے قتل کرتا تو باہر کے لوگ بدغند ہو جاتے ہیں پھر وہ حضور کو ملنے کے لیے نہ آتے کیا اپنے یاروں کو پتھرتا اب بات سمجھے یا نہیں آپ لوگ جب اپنے علاقے کے اندر کام کرو گے ہم بھی کر رہے ہیں ادھر بھی یہ سارے مخلص ہیں یا منافق بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں پھر ان کو قدر کرتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں ہم ہمیں بھی منافق بہت تکلیف دے رہے ہیں اتنی تکلیف دیتے ہیں اتنی جو بندے بریلوی اور شیعے ہی تکلیف نہیں دیتے جتنا اپنے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں منافق بن کے اگر ہم نہیں قدر کرتے آتے ہیں ہم کو چائے بھی پلاتے ہیں افراد سے بھی ہیں. یہ حکمت ہوتی ہے جی افلا ڈرون سداقت قرآن لکھو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 ادھر قرآن چار گھنٹے پڑھاتے ہیں یہ علاج ہے میں خوش ہو جاتا ہوں کچھ نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے پڑھانے سے دور ہو جاتی ہے ہے علاج غور کے اندر اور اگر ہوتا یہ قرآن من غیر اللہ غیر اللہ کی طرف سے البتہ پاتے اس کے اندر اختلاف میں کتنی سال ناظر ہوتا رہا تئی سال اگر حضور اپنی طرف سے قرآن بناتے تو تیئیس سال پہلے کی بات کی ہوئی آخر انسان ہے بھول جاتی ہے نہیں تو اس کے خلاف بھی کر بیٹھتا ہے آدمی آج میں بات کر رہا ہوں سال دو کے بعد آپ کہیں گے استاد جی آپ نے تو سفر بات کی تھی ابھی اس کے کچھ خلاف کر رہا ہے رہے کو کروں یا نہیں تو اگر غیر اللہ سے قرآن ہوتا تو اس میں بھول چوب ہوتی یا نہیں اختلاف ہوتا بات سمجھ یا نہیں واحد امر ام یہ ہے منافقین کی انتظامی بادانی منافقین کی انتظامی بادعنوانی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 کہ مزار شریف کو فتحریا طالبان نے اور عبد المالک کا کھمانا عبد المالک نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اب وہ ان کی مہمانی کر رہا ہے اور طالبان فاتح ہو گئے کامیاب ہو گئے حقیقت ہے کہ اس وقت ساتھ ہی ہماری مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے لیکن میرا دل ڈوبا جا رہا بالکل میں پریشان بیٹھا ہوا میں بالکل خوش نہیں ہوگا ایک دو دن کے اندر پتا چلا تو سارا جاتا تو دھوکا تھا یا نہیں بہت نقصان ہوا طالبان کافی شہید ہو گئے تو یہ عرض یہ ہے کہ جہاں کہیں جنگ ہو رہی ہو نا تو آپ کے سامنے پتا کی خبر آئے تو جلدی نہ پھیلایا کرو پتا کی خبر وہ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 کندھار کے بہت بڑے بلکہ افغانستان کے غزنی واراث کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں حاجی دوسمہ خان صاحب نے اپنا بیٹا بھیجا کسی مہم کے اوپر سمجھے اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا شکست کھا دیا ہے بڑے مقبول ہوئے بیوی بی کو جا کے کہا کہ بیٹے کی شکست کی اطلاعی ہے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 اور ان سے پوچھا کہ کیا بچہ ہے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ, کے. کبھی میں نے بے نہیں پیرا ضرورت دودھ پلاتی تھی ایسا پاک دودھ پینے والا بچہ کبھی कभी نہیں کھا سکتا تو یہ باتیں ہیں میرے عزیز جب بھی تو یہ اس کیسک کی خبر آئے نا ان ترامی حیثیت سے انسان بغیر تحقیق نہ پھیلائے مراکین کی کیا عادت تھی کوئی خبر آتی نہ فتح کی ایسے نعرے مارنا شروع کرے فتح فتح فتح فتح فتح کچھ دیر کے بعد اتنا آتی کیا شکایت اور پھر کہیں شکاست ہوئی تو لوگوں کو بد زند کرنے کے لیے وہ بھی کھاتے ساتے خراب ہو گئے ہوگئے اس قسم کے آدھی لوگ جو ہے نا کہ کیوں کیوں کرنے والے کمزور ہوتے ہیں یہ یہ کیا ہے جی انتظامی لحاظ سے یہ اچھی تدبیر نہیں ہوتی کابلو جی منافقین کی انتظامی بادعنوانی منافقین کی انتظامی بادعنوانی اور جب آتی ہے ان منافقین کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی اذاؤ میں اس کو پھیلا دیتے ہیں اب من خوب سمجھ آ رہا ہے امر کا میں کیا, کیا ہے خبر یا امر کا مطلب خبر کرو جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی اذاؤ میں پھیلا دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں اور اگر رد کرتے اس خبر تو طرف رسول کے اور طرف اصاد رائے کے الامر کا من کیا کرنا ہے اصحاب رائے حضور کی خدمت پہنچاتے یا حضرت عمر کی خدمت پہنچاتے کہ حضرت ایسے ہم نے خبر سنی ہے کیا کہتے اس بارے میں پھر اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ خبر لوگوں تک پہنچاؤ تو پہنچاتے اور اگر کہتے کہ ابھی نہ پہنچاؤ تو نہ پہنچا اگر لوٹاتے رسول کے اگر صاحب رہے کہ ان میں سے البتہ جان لیتے اس کو وہ لو جو تحقیق کرتے ہیں اس کی یا سمجھی تن کا منع تحقیق کرتے ہیں اس کا باقی ان میں سے ان میں سے مرادیں حضور اور صحابہ تو جان لیتے اس بات کو کہ آیا یہ خبر پھیلانے کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے اب فرمایا امتنا نے باریکالا اللہ تعالی اپنے احسان چکلا رہے ہیں کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے طور سے رحمت البت تابے ہوئے تھے شیطان کے تو مگر تھوڑے تھے اللہ نے کرم فرمایا چلو تمہیں عذاب نہیں دیا جلدی تو اس قسم کی انتظامی بدمہ نہ کرنی چاہیے بکاتل ترغیب الالجحاد. ترغیب الالجحاد ہے اور میرے حضرت وہ خطاب خاص ہے اور لڑ تو اللہ تیرہ نہیں دار تم اگر اپنی ذات کا نہیں سمت اپنی ذات کا تو اس سے تیری ذات کے متعلق جواب ہوگا ہاں ہر رومنی موم تو بکا کرو ترغیب تو بھڑکاؤ لڑائی کے امید ہے اللہ تعالی یہ کہ روک دے زور جنگ کا پروگا باس کا میں نے کہا لکھنا ہے زور جنگ امید ہے اللہ یہ کہ روک دے زور جنگ کا پروگا اور اللہ تعالی زیادہ سخت ہے زور جنگ کے دنیا میں شبد و با سنگیری لکھو کی دنیا اللہ زیاد سخت ہے توڑ جائیں گے دنیا میں وہ شبد تنقیرہ اور زیاد سخت ہے سزا دینے گے تنقیل کا منع سزا دیں سزا سدا کر دیں گے وہ دنیا کی بات و فرق کی بات اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں آ میشف شفاتن ہنسنا میرے محترم پہلے تھا ہر ری جنگ مومنین مومنین کو برنگیفتا کرو لڑائی کے لیے تو مومنین کو لڑائی کے لیے برنگیفتا کرنا یہ حسنہ نہیں کو جیسے کسی آدمی کو کہو کہ نیکی کے راستے میں خرچ کرو یہ کیا ہے شفات حسنہ سب اسی طرح اگر کسی کو کہو کہ جہاد کرو اللہ کے رہا یہ بھی کہا ہے تو پہلے بھی شفاعت حسن کا ذکر تھا اب بھی شفاعت حسن کا ذکر ہے ٹھیک ہے جی رب تیا لیکن دستور خداوندی بندی لکھو عنواں میں یشپا شفاتن دستور خداوندی وہ وہ کے سفارش کرتا شفارش اچھی ہوگا واسطے اس کے حصہ اسے.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 جو شفاط کرتا ہے کہ بری ہوگا اس کے لیے حصہ بلاگا اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر مقید کا من کیا لکھنا ہے قادر لکھو قادر مقید مقیت مقتدر یعنی قادر کا در تو شفات ہسنا کی بات جب چلی شفات ہسنا کا ایک نمونہ بھی بیان کر دیا تو کون سا نمونہ ادرحاب کر میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کے لیے اللہ تعالی سے سلامتی مانگ رہا ہوں تو یہ کیا ہے شفات ٹھیک ہے نا آپ بھی والد ہے سلام کہہ رہے ہیں ہمارے لیے سلامتی مانگ رہے ہیں بھی شفاعت کا نمونہ ہے لکھ لو شفات ہسن کا نمونہ واضح ہوئی تم جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا کہ امن دعا سلام جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا پس سلمفہ دو تم بہترین اسے تم کو کوئی کہے السلام علیکم تو تم بہترین کیسے کہو گے وعلیکم السلام و رحمت اللہ یہ بہترین ہے کیا چلو بہتری نہیں کہتے تو اتری تو واپس کہتے ہیں اتری کا ہے صرف ہے تو مطلق جواب دینا واجب ہے سلام کا مطلق جواب دینا کیا ہے واجب ہے اور آگے پڑھانا کیا ہے مستحق ہے اس لیے آپ کے پاس جب خطوط آ جائیں نا اور خط میں لکھا ہوتا ہے نا السلام علیہم الرحمۃ تو آپ اسی وقت کہہ دیا تو کیا والد پڑھتے ہوئے کہہ دیا تو لکھ سکتا تو حالانکہ سلام کا جواب دینے کیا ہے زبان سے کہہ دیا تو یہ مسئلہ سمجھ رہے ہو ان اللہ کا نالا کو شہ نسیبہ حساب نے بائے اللہ اللہ تاکید اللہ نے جو یہ آکام بیان دیے ہیں نا ان آکام پہ چلو گے تو نجات ہے خلاف ورزی کرو گے تو کیا ہے جی عذاب ہے کیونکہ اللہ کے سامنے اکٹھے ہو گئے یا نہیں وہ خدا کے آگے حساب و کتاب ہونا یہ کچھ ہے اللہ ہے نہیں تھی معبود مزار وہی اللہ بہادر اللہ شریک ہیں الفتہ ضرور اکٹھا کریں گے تو ان کو کب قیامت کے دن میں تو حساب کتاب ہوگا نہیں تو یہ تاکہ یہ حکام ہے ایسا دن قیامت کا کہ نہیں کسی کے قسم کا شاپس ہو اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بعت بار کس کے بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سچ دن ہے بھائی ایک آدمی گونگا ہے بات نہیں کر سکتا ایک آدمی گونگا ہے بات کرنے سے کیا ہے جز ہے دوسرا آدمی بات کر سکتا ہے لیکن اچھی باتیں کرتا ہے تو کون میں ٹھیک ہے جو باتیں ہر قسم کے کر سکتا ہے اچھی بھی برے بھی لیکن اس کی زبان سے کیا اچھی باتیں نکلتی ہیں آپ اس کی تعریف کریں گے اس کی ہی کریں گے جو بروا ہے آپ برنوی صاحبان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں محال ہے فی ذات ہی محال ہے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر ایسی چیز ہو تو ان اللہ کل شین خدا کی قدرت کے اوپر کیا ہے فائدہ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر کیا ہے قادر ہیں قادر ہونے کے باوجود جھوٹ سے ممکن نہیں آگے سمجھ قادر ہونے کے باوجود کو من اس میں نل اور کون زیادہ سچا اللہ سے اعتبار کی بات پیش کرنے لگتا اسلام ڈاٹ کام